بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ علی محمد اللہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبہ حضرت سکن صاحب خارامین اور تمام سامعین کو سلام عرض اور ساتھ ہی ہمارے سلسلہ در صاحب بابو سلاد اور درس نمبر آٹھ سع کتاب فقلا و صفحہ نمبر اکتیس اور سطح نمبر ایک سے شروع ہوتا ہے اور آج کا یہ بہان جو ہے اذان کے بارے میں اقامت کے بارے میں ان کا شریعت پر حکم کیا ہے اور کلمات کیا ہیں اس کے بارے میں ہے فرمات عمل اذان و بہار وال اذان اذان جو ہے و احکامت اذان اور اقامت کا پڑھنا پھر صلاوات الخم سے مفروضۃ الحاظرۃ البالجماعت مردوں کے بارے میں فرماتے ہیں بھارت جو پانچ وقت شلوات الحنس پانچ وعد کی مفروظتی فرض حاضرہ وقتی روز روز کے جو نماز ہم پڑھتے ہیں وقتی نماز میں بال جماعتی جب جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو وہ نماز پانچ وقت کی فرض وقتی نماز جب جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو تو آزان اور اقامت کا پڑھنا لل جالم مردوں کے لیے مردوں کے لیے تو و فرض و کی فرض کفائی ہے فرض ایک کیفائی کے مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ اس مسجد کے اندر آنے والے مومنین میں سے نمازوں میں سے ایک بندہ آواز کے ساتھ آزان دے دیتا ہے اور اقامت پڑھ لیتا ہے تو باقی سب کو الگ الگ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ جماعت میں حاضر ہیں جو لوگ جماعت میں حاضر ہیں تو جماعت میں حاضر ہونے والے لوگوں میں سے ایک آدمی آزان اور اقامت پڑھیں باقی سب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بولتے ہیں فرض کے فائد فرض ایک فرض کے دکھ ایک فرض کے فائد ایک فرض ایک نہیں فرض کے فائضہ نواز جنازہ بھی مثال دیتے ہیں تو واجب سما مسلمانوں پر ہے لیکن ایک محلے کے اندر کوئی فوت ہوتا ہے تمام محلہ والوں پر واجب اس میں جو جنما رکھے سب پر واجب ہے لیکن چار پانچ آدمی نے وہ جنازوں کو پڑھ لیا تو باقی سب پھر گناہ گار نہیں ہوتے اس کا جنازہ ہو گیا اور یہ فرض ادا ہو گیا تو اگر کسی نے بھی نہیں پڑھا تو سب گناہ ہو جاتا ہے فرض کے فائے کا یہ مطلب ہے لیکن فرض عینی ہر انسان کو الگ الگ طور پر پڑھنا ہے ایک کے پڑھنے سے دوسرے سے کافی نہیں جیسا ہمارے واقعی پانچ واقع نوازیں ہاں جی باپ نے پڑھ لیا بیٹے کے لیے کافی نہیں بیٹے نے پڑھ لیا باپ کے لیے کافی نہیں ماں نے پڑھ لیا بیٹے کے لیے کافی نہیں سب کو الگ الگ سے پڑھنا ضروری ہے پڑھنا پڑتا ہے ایک کے پڑھنے سے دوسرے سے آدھا نہیں ہوتی تو اس قسم کے فرائض کو فرض عینی بولتے لیکن یہ کچھ اجتماعی عملیات ہیں ان میں ایک کریں تو دوسروں سے فرض ادا ہو جاتی ہے تو اس کو فرض کے بولتے ہیں ایک فرقی اصطلاح فرض کے بھائی یعنی ایک بندہ انجام دے دیں تو باقیوں سے وہ فرض ادا ہو جاتی ہے کفایت کرتے ہو اسے ایک آدمی کا پڑھنا باقی سب سے بھی اس واجب کے ادا ہونے کے لیے تو فرمایا وقت کی نماز پانچ وقت کی فرض جماعت نماز نماز جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھ رہا تو مردوں پر اذان و اقامت کا پڑھنا فرض کے ولین مونخریجاغ اگر ایک میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہے جماعت سے نہیں پڑھ رہا ہے ہاں جی جماعت نہیں ملا یا الحمدللہ <cond Hosted and lit. coughs> <legends> جماعت میں حاضر نہیں ہو سکا تو اس صورت میں جو ہے اس کے لیے اکیلا نماز پڑھنے والے کے لیے آذان اقامت میں پڑھنا مردوں کے لیے مستحب مستحب ہے اس کی نماز اذان اقام دونوں کا پڑھنا مصعف ہے ادان کان نا قضان خواہ اس کے ادا کی نماز سو روزانہ کی نماز ہو او قضان یا سابقہ فوج شدہ قزا نماز ہو فرض نمازوں میں مردوں کے لیے اذان اقامت کا پڑھنا اکیلا ہو منفرد ہو تو اس کے لیے سنت ہے مصطعف ہے جماعت میں اور تو فرض کے بھائی وال احکامت اور اس میں سے خاص طور پر اقامت اشد استعماً زیادہ تاکید مصطفاف اشد یعنی تاکید کلاتا ہے اشد استعاوا زیادہ تاکید مستعب ہے یعنی سمجھو فرض واجب کے قریب ہے اور یہ ہو گیا مردوں کے بارے میں ہے جی مردوں کے لیے انفرادی طور پر پڑھیں نماز تو ان کے لیے آذان اکامت کا پڑھنا سنت ہے اور اکامت خاص طور پر شادہ شدید مصاف ہے یعنی تا مصاف ہے اس کا پڑھنا واجب کے قریب قریب ہو گیا لیکن جماعت میں ہو تو فرض ہے ایک آدمی کا پڑھنا فرض کے بھائی اذان اور اقامت دونوں اور خواتین کے لیے وجائزوں ذیل نسائے اور عورتوں کے لیے جائزہ الاقامت و اقامت کا پڑھنا وہ احکامت سکتے اقامت کے ان کے ہیں اور اقامت کا پڑھنا ان کے لیے جائز ہے اور انہیں اقامت کا ثواب ملے گا دون الاذان اذان پڑھنے کو انہیں اجازت نہیں ہو. ازان پڑھنا ان کے لیے جائز ہے نئے فرمایا اذان عورتیں نہ دیں پھر نہ اپنے نمازوں میں عورتیں اپنے نمازوں میں اذان نماز نہ پڑھیں بل انفراد خواہ انفرادی نماز سو اکیلا گھر میں پڑھیں وہ الجماعت یا الجماعت سے پڑھیں چند عورتیں جمع ایک خاتون کے لیے امامت کر کے جماعت پڑھائیں تو ان کے لیے اذان نہیں ہے وہ صرف اقامت پڑھیں گے اور اقامت کے ساتھ نماز جماعت سے پڑھیں گے تو یہ جو ہے خواتین کے اذان اور اقامت کا حکم ہے خواتین کے لیے اقامت کا حکم ہے اذان کا حکم نہیں ہے خواہ جماعت سے ہو خواہ انفرادی ہو لیکن مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ ہو تو اقامت اور اذان کا پڑھنا فرض کے ہے ہر شب میں پڑھنا ضروری ہے لیکن انفرادی ہو تو ہاں آز جی اذان مصطحف ہے اقامت کا پڑھنا زیادہ تاکید ہے، اشد و استباب فرمائے زیادہ تاکید مصحب ہے خواتین کے لخواہ انفرادی ہو خواہ جماعت کے ساتھ ہو ہاں اذان اقامت کا پڑھنا ان کے لباع ثواب ہے جائزے پڑھ سکتے ہیں لیکن اذان کا پڑھنا کا حکم ہے نہیں ان کے حق میں اب آزان کے کلمات کیا ہے فلمات ہیں ولازان و اذان تکبیرات الاول اس کے شروع میں پڑھنے والے تکبیرات اول عربی زبان میں اول کی جمع تکبیرات تکبیر کے کی جمع ہاں تو آزان کے تکبیرات الواء شروع کے جو تکبیر ہیں وہ رباء و چار مرتبہ پڑھیں گے چار مرتبہ پڑھیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ, اکبر، اللہ, اکبر، اللہ اکبر کے چار مرتبہ پڑھیں گے اور باقی آزان کے دوسرے تمام کلمات آخری لا تک لا تک اللہ یہ جائز نے اللہ مسنہ مگر دو دو مرتبہ پڑھنے کا تو یہ آزان کا ترقہ ہو گیا پہلے جو ہے چار اکبر پھر شروع جو تقبیر ہے وہ چار دفعہ باقی تمام کلمات آزان کو دو دو مرتبہ پڑھیں گے باقی اقامت میں دو ترقہ ہیں آزان میں ایک ہی ترکہ ہیں. اقامت میں دو ترکہ ہیں. وال اقامت و جائے سے تمام کلمات اذان کو مسنا دو دو مرتبہ پڑھیں شروع اللہ اکبر سے لے کر آخر تک سوائے اللہ تحلیل الآخر من سوائے آخری اللّہ لال اللہ, اللہ, اللہ تو آخر میں جو اللہ اللہ پڑھتے ہیں وہ ایک دفعہ پڑھیں گے اس کو ایک دفعہ پڑھیں باقی تمام ماشاء اللّہ جس کا تمام کلمات اعظان اقامت کو دو دو مرتبہ آخری لا اللہ, اللہ, اللّہ کو ایک مرتبہ ایک ترکہ یہ ہے یہ ترکہ عام ہمارا جاری نہیں ہے التشا یہ ترکہ جاری ہے وہ لوگ اس ترقی پر عقامت پڑھتے ہیں اور یہ لیکن شخص نے اس کو بھی صحیح قرار دے دیں دوسرا ترکہ کیا ہے وہ ایجود جیسے فرادا تمام کلمات کے ازن کو ایک ایک مرتبہ پڑھیں سب کو ایک ایک مرتبہ پڑھیں ان لا سے و ایکقات کا جو لفظ ہے اور وہ اور و اکبر شروع کے دو اللہ اکبر اس کو دو دو مرتبہ پڑھیں آخر اللہ اکبر کو دو مرتبہ پڑھیں اور قطق صلی الباس کو دو مرتبہ پڑھیں باقی تمام الحاظ کو ارشد اللہ اللہ شد نم رسول اللہ شدہ علیہ اللہ صلی اللہ, اللہ خیر المل اور آخر اللہ, اللہ, اللہ, اللہ یہ سب ایک مرتبہ پڑھیں صرف شروع اللّہ اکبر جو ہے وہ دو جو دو جگہ پر ہیں وہ دونوں کو دو مرتبہ شروع الآخر والا اور قطمۃ قامت اللہ کا لب دو مرتبہ تو جو ہمارے یہ ترقہ ہمارا ابھی جاری ہے اسے ترقے پر ہم عمل کریں اور یہ ترقہ علیہ سنت یہاں یہ ترقہ زیادہ جاری ہے اور ہمارے بھی عام طور پر جاری یہ ترکہ اگر کسی نے دوسرے ترقے کو بھی پڑھ لیا جس تشاہ پڑھتے ہیں وہ بھی صحیح چونکہ فقہ میں دونوں ترقہ آ گیا دونوں ترقے کو شا سید نے صحیح قرار دیا ہے آگے فرماتے ہیں بولا یجوز اللہ اذان و اذان کب دینا جا جائز نہیں اذان کا پڑھنا کب لدخل الوقت وقت داخل ہونے سے پہلے پڑھنا جائز نہیں ہے کسی بھی نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد اذان دینا ہے ہاں ال لطف الصف سوائے نماز صبح کے نماز صبح میں وقت داخل ہونے سے پہلے بھی ازان دے سکتے ہیں وہی نہ آدھا اور لیکن وہ جو صبح کے وقت جو آپ نے صبح داخل ہونے سے پہلے صبح صادق ہونے سے پہلے جو ازان دی اس کو دوبارہ پڑھیں بادہ طلوع صبح صبح سازی طلوع ہونے کے بعد تو کا نا افضل تو یہ افضل سلاتے تو یہ ہمارا طالباً جو تحجد کے لیے نماز پڑھتے ہیں وہ اسی زمرے میں آتا ہے پہلے ایک آزاد پڑھ لیتے ہیں تاکہ لوگ اٹھیں تاجر پڑھیں تو پھر اسی پر بھی اگر حرف نماز کو پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن دوبارہ پڑھنا افضل ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں وہ اگر داخل ہونے پہ صبح ہونے پہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں تو یہ وہی افضل والی پہلو ہے وہ شاست کی اسی عواس سے یہ یہ ہمارا عمل نکل سکتا ہے کہ پہلے ایک اذان دے دیں جو تاجر کے لیے اس نے تاجر پڑھ لیا اسی پہ اگر مرد لوگ اسی پہ نماز پڑھنے چاہیں پڑھ سکتے ہیں اذان کو دوبارہ پڑھے بغیر لیکن چونکہ دوبارہ پڑھنا افضل نہیں اس لیے افضل پہلو پر عمل کر کے صبح صادق ہونے کے بعد دوبارہ اذان پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد عقامت پڑھ کے ان نماز پڑھ لیتے ہیں آگے فرماتے ہیں اس اذان کے اندر وہ یجب فی فی اور واجب ہے ان دونوں میں یعنی اذان و اقامت دونوں میں واجب ہے ترتیب وموالات ترتیب بھی واجب ہے موالات جو ہے ترتیب یعنی جو اذان کے جو شکل ہمیں دیا ہوا ہے سب سے پہلا اش اللہ اکبر ہے پھر اشد اللہ علّہ پھر اشد نعم اللہ ہے پھر ارشدََََََََََََ علین وَل ال پھر حیا الََََََََََََََََََََ صلاح فر محمد پھر محمد والیر البشر اللہ اکبر فی یہ <سؤال> جو کلمات عظن ہم ہمیشہ پڑھ رہے ہیں اس کو اسی ترتیب سے پڑھنا ہے اس کو اوپر نیچے نہیں کرنا ہے ایک کلمے کو بھی اوپر نیچے نہیں کرنا ہے ہاں جی ارشد اللہ اللّہ کو بھی اللہ اکبر سے پہلے نہیں پڑھنا ہے محمد رسول اللہ علیہ اللہ سے پہلے نہیں پڑھنا ہے وہ ہر ایک کو جو الفاظ ہمیں دیا ہوئے ترتیب اسی ترتیب پر پڑھنا یہ بھی واجب ہے و موالات موالات سمجھیں یعنی پہ ان کلمات اذان جب پڑھ رہا ہو اللہور بھر کے کچھ دیر چوبنا رہے اللہ بھر کے کچھ اور باتیں کریں پھر اذان کی طرف آ جائیں اس میں اذان سے باہر کوئی اور کام کوئی اور بات اس بیچ میں وفع ڈالنا جائز ہیں نہیں ہے بلکہ آزان کی کلمات کو یہ کہ بات ہے جگر آپ نے پڑھتے جانا ہے ہاں جی بیچ میں کوئی فالتو کام کوئی فالتو بات نہیں کرنا ہاں کبھی کوئی بہت زیادہ ایمرجنسی ضروری بات ہو گئی چپکے سے ہم سے ایک دو کلمات بول سکتے ہیں ورنہ نہیں بول سکتے ہیں کلمات آزان کیا ہے کلمات آزان یہ ہے چار مرتبہ پڑھیں اللہ اکبر ہاں جی اللہ اکبر کے معنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز سے بزرگ کو بڑھتا ہے ایک معنی عام طور پر لکھا اللہ سب سے بڑا یہ ترجمہ کرتے ہیں اکبر کے سب سے بڑا یہ سپر لیڈر آپ کے انگلش کے سلام میں ہاں جہ سے اکبر کے ہے لیکن امام شادق علیہ السلام فرما اس کا ترجمہ یہ, یہ ہے اللہ اکبر یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اس چیز سے بزرگ اور برتر ہے کہ انسان اس کی صفات کر سکے یعنی انسانی دل و دماغ اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کی کیوریائی اس کی بڑائی کو بیان کرنے سے عاجز ہے اللہ اکبر کا یہ معنیٰ ہے کہ امام سازی نے اللہ اس چیز سے اللہ عبر نے اللہ اس چیز سے بزرگ و بہتر ہے کہ ہم اس کی توصیف کر سکیں کہ ہم اس کی صفت بیان کر سکیں وہ نہایت عظیم اللہ ہے نہایت عظیم ذات ہے یہ معنی ہے کیا لیکن مشہور جو آپ کو کتابوں میں معنی ملیں گے یہ ہے اللہ ہر چیز سے بزرگ کو بہتر ہے بڑا ہے یہ تجربہ ملیں گے اشد الہ الا اللہ اشد میں گویدت ان یہ کہ لا اللہ نہ یہ کوئی معبود اللہ کوئی وے عبادت کے لائق ذات الا اللہ, اللہ سوائے اسی پاک ذات کے یہ لفظ اللہ جو جس طرح مظہر کا نام ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اس پاک ذات کا نام جو اس کائنات کا رف ہے مالک ہے اس کا نام اللہ ہے ہاں جی اس کا نام اللہ ہے اس نے اپن اللہ نام رکھا ہے تو پچھلے برباد میں گوائی دیتا ہوں کوئی معبود نے سوائے اس اللہ کے جو ایک ہی ذات ہے ایک ہی رب ہے اس کائنات کا ایک ہی مالک ہے رازق ہے رب ہے اس کو بھی دو مرتبہ پڑھنا ہے پھر دونوں مرتبہ پڑھنا ہے اشد و محمد ان بے شک میں گوائی دیتا ان بے شک محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہ کے رسول ہے اللہ سے کے تفصیبہ رسول ہے اشد دور اس کو بھی دو مرتبہ اشد عنّا علی اللہ اور پھر میں گواہی دیتا ہوں بے شک علیہ السلام ولی اللہ الولی اللہ اللہ کا دوست ہے اللہ کا محب ہے اللہ کا قریب ترین بندہ ہے اللہ کے دین کا مددگار ہے کئی معنی لیکن آپ طور پر ولی اللہ اللہ کے دوست کے معنی میں کر لیتے ہیں قریب ترین حسی کے معنی میں. اور اسی طرح حی اللہ صلیٰ یہ لوگوں جلدی کرو نماز کی طرح حیا الفلاح جلدی کرو کامیابی کی طرف اللہ نے نماز کو کامیابی کرا دیے تھے ہاں جی نماز پڑھنے والے کامیاب فلاح پڑھنے والے لوگ ہیں حیا اللہ خیر العمل اور جلدی کرو اللہ خیر سب سے بہترین عمل کی طرف نماز ایک سب سے بہترین پسندیدہ عمل ہے تعالی تعالیٰ کا اس کی طرف جلدی کرو پھر محمد والن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علیہ علیہ السلام خیر البشر تمام انسانوں سے افضل ہے تمام انسانوں سے خیر ہے یہ ہنستی جس کو بھی دو مرتبہ پڑھنا پھر اللہ اکبر کو بھی پھر دو مرنا پڑھنا اللہ تعالیٰ تعلیم سے بزرگ و برتر ہیں پھر لا الہ الا اللہ کو بھی دو مرتبہ پڑھنا ہے ہم لوگ لا اللہ کو آزان میں دو مرتبہ پڑھتے ہیں اقامت میں ایک مرتبہ پڑھتے ہیں باقی اہل سنت وغیرہ وہ لوگ اذان میں بھی اقامت میں دونوں میں اللہ کو ایک مرتبہ پڑھتے ہیں لیکن ہمارے شکیق الشریف میں اللہ اللّہ اللہ کو آزان میں دو مرتبہ پڑھتے ہیں اقامت میں ایک مرتبہ پڑھتے ہیں <coughs> تو یہ ہمارے آزان کے حکم اس کا ترقہ اور اقامتوں کو پڑھنے کا ترقہ اب تک بتا دیا انشاءاللہ باقی اقامات ہم کل آگے بنیں گے اللہ ہم سب کو اس مقدس دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے اللہ سب کو توفیع عطا فرما امین عباللہ.